الحمد رب والصلاة اللہ فلاسلام وسلام آئین ولی حبیب علام والسلام وسلام آئین گیا نبی یا نور سن چودہ سو پینتیس سے نہجری کے رمضان المبارک شریف کی چودہیں شب اس کی برکتیں الحمد ہمیں نصیب ہو رہی ہیں لوٹنے والے خوب خوب رحمتوں برکتوں نیکیوں کے خزانے اپنے دامن میں جمع کر رہے ہیں اور مستعد لوگ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے جو فعال ہیں وہ اپنی اپنی ایفٹس کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ان مبارک گھڑیوں کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے نیکوں کے سب کے ہم گناہ پر بھی کرم فرمائے ہمارے پاکستان میں رمضان المبارک شریف کی چودہویں شب ہے دنیا کے خطے میں نہ جانے کہاں کہاں کس کس جگہ چاہے مدنی چینل دیکھا جاتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ہاں رمضان المبارک شریف کی تاریخ مختلف ہو بہرحال رمضان المبارک کی پر گھڑیوں کو مزید پر بہار کرنے کے لیے مدنی چینل الحمد ہر سال اہتمام کرتا ہی ہے اس بار مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے مدنی مذاکرے میں کی تیاریوں میں جو پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں اس میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی شیئر کرنے کا الحمد للہ ڈالی ہے مدنی چینل نے تو اس میں الحمد ہمیں مرکزی مجلس شورہ کے نگران مولانا محمد عمران نتاری مدعا العالی کی بھی ملفوظات مبارکہ سننے کا موقع ملتا ہے اور رنگ ہائے رنگ مدنی پھولوں سے سجا یہ تیاریوں بھرا سلسلہ پھر الحمد للہ فیض عام لٹاتا ہوا مدنی چینل کا مقبول سلسلہ مدنی مذاکرے سے جا ملتا ہے تو انشاءاللہ شاء قبلہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے بھی مدنی پھولوں سے ہم حصہ حاصل کرتے ہیں آج ایک بہت پیارا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مروی ہے کہ حضرت ابن عباس ربضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا گیا دنوں میں سب سے اچھا دن مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ دنوں میں سب سے اچھا دن مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ اور اعمال میں سب سے افضل عمل کون ہے کون سا ہے تین کوشچن ہو گئے ایک کوشچن میں اور جن سے کیا جا رہا ہے حضرت ابن عباس ربدی اللہ تعالی نما ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں سمپلی سپیکنگ کزن ہیں اور ایسی مبارک ہستی ہیں کہ علم میں برکت کی دعا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی ہے اور علم کا یہ حال ہے فرماتے ہیں اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن کی مدد سے نکال لوں گا معلوم ہو جائے گی اتنا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور سوال اس کی بارگام ہے تو جواب کیسا پیارا ہوگا فرماتے ہیں فرمایا دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ رمضان اللہ اللہ ہمیں نصیب ہے الحمدللہ اس وقت اور اعمال میں سب سے افضل عمل پانچ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا ہے یہ تین امپورٹنٹ اعمال کی طرف سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے اشارہ فرمایا ہے دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا یہ امپورٹنس پتا چلی بہینوں میں سب سے بہتر مہینہ رمضان کا اور اعمال میں سب سے افضل عمل پانچ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا ہے یہ ہو گیا جواب اب آگے سنیں مزے کی بات تین دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہما سے یہ یہ سوال ہوئے ان کی بارگاہ میں یہ تین کوشچن پیش کیے گئے اور حضرت والا نے یہ, یہ یہ جواب عطا فرمایا تو اب یہ علم کا شہر ہے علم کے شہر کا دروازہ ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور ان کی شان ماشا اللہ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر مشرق مغرب کے تمام علماء فقہا مل کر بھی ان سوالوں کا جواب دے دے سب جمع ہو جائیں اور اب ان تین کوشچن کا جواب وہ دیں لی کلیکٹیو اپینین دیں اتنا, اتنی سارے برین اتنے سارے دماغ عقل مند لوگ دانش اکٹھی ہو جائے اتنی بڑی اجتماعی دانش ہو جائے اور ان سوالوں کا جواب دیتے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل جواب نہ دے پاتے لیکن میں عرض کرتا ہوں یعنی یہ جو جواب ملا ہے نا یہ ان جیسے جواب نہیں دے سکتے تھے وہ پوری اجتماعی دانش تھی اور مولا علی رضی اللہ تعالہ عنہ نے کیسا پیارا جواب بتا فرمایا ہے اس میں ہمارے لیے اتنی ہماری آنکھیں کھولنے والا جواب ہے یہ جی ہاں سنیے کہتے ہیں تیرا سب سے افضل عمل وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے اللہ, اللہ تیرا سب سے افضل عمل وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے اور سب سے بہتر مہینہ وہ ہے کہ جس میں تو اللہ تعالی عز اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے خالص توبہ کرے اور دنوں میں سب سے اچھا دن وہ ہے کہ جس دن تو اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہو جائے تو دیکھیے بارگاہ الہی میں قبولیت کی طرف توجہ مبزول کروائی گئی سرمان میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے رجوع لانے کی طرف توجہ دلائی گئی اور ایمان کی سلامتی کی جو فکریں بلکہ مدنی سوچ ہے اس طرف ہمارا جو ذہن ہے وہ اس کو پھیرا گیا ہے اور ان کی اہمیت اور ویلیو جو ہے عزت مولا علی ربضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے تو ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ اتنی مبارک ہستی جو ہے جب ان کو جب یہ اس طرف توجہ دلا رہی تو کتنی امپارٹنٹ یہ افیئرز ہوں گے اور ہم یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے ہماری جو زندگی کا عمل ہے ہماری جو عام سوچ ہے اس میں ہم انہیں کتنی اہمیت دیتے ہیں اور ان اہمیت کے حساب سے ہماری جو عملی زندگی ہے اس میں ہم نے اس کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اعمال قبول کروا لینے کی فکر اور دھن کیا ہمیں لگی ہوئی ہے ہم بارگاہ لائی میں اس کی اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں التجائیں کرتے ہیں اور ان فیکٹرز کا خیال رکھتے ہیں کہ جن سے اعمال رد نہ ہو جائیں ان سے بچیں اور قبولیت والے جو فیکٹرز ہیں اخلاص وغیرہ ہیں تو ان, ان کو ہم سموئے اپنے اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کے حوالے سے ہمارا کیا ذہن ہے کیا پالیسی ہے کیا ہماری عملی کوششیں ہیں یہ ہمیں سوال اپنے آپ سے جنون سوال ضرور کرنا چاہیے اور اپنی کنڈیشن کا اپنی حالت کا اندازہ لگانا چاہیے اور سلامتی ایمان کے حوالے سے ہمیں کتنی فکر لگی ہے کتنا ہمیں اللہ و تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈر لگتا ہے کیا ہم اعمال و عظائف اس طرح کے کرتے ہیں گناہ کہا جاتا ہے کہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں گناہوں سے بچنے کا میں ایک فیکٹر ہمیں یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ گناہ کر کر کے ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہونے کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے تو ہم یہ سارے عام میں ان سارے امور کی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے یا نہیں ہمیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے فنمان مبارک سے یہ روشنی حاصل کر کے اپنی زندگی میں چینج لانا چاہیے آئیے آگے بڑھتے ہیں سلسلے کو لے کر اور آج جو الحمد مدنی مذاکرے میں بطور خاص جن پر التفات ہے مدنی مذاکرے کے سلسلے کی وہ جناب ہماری او بی کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے فتح جنگ ضلع اٹک اللہ اللہ میں نے بھی زیارت کی ہے مدنی کاموں کے سلسلے میں فتح جنگ کی اور ماشاء اللہ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے مدنی چینل کے جو مدنی عملہ ہے الحمد یہ جو ہے امت مسلمہ کی خیر خواہی کرنے کے لیے جگہ جگہ کریا کریا, کریا ماشاء اللہ یہ ہماری ٹیمیں سفر کرتی رہتی ہیں اور آج یہ احمد پور شرقیہ ضلع بہاول پور میں موجود ہے ماشاء اللہ اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی بھی یقے بات نے زیارت کر لی ہے تو چلیے ان سے بھی چٹ چیٹ ہو جاتی ہے تھوڑی سی بدنی ان کی بھی خدمت میں حاضری دے دیتے ہیں پہلے جی اوبی میں مین کی طرف چلتے ہیں چلیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی اسی طرف انٹرسٹ رکھتے ہیں تو چلیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ مرحبہ پیارے اسلامی بھائی کیا حال چال ہیں آپ کے خیریت سے ہیں ما شاء اللہ الحمد للہ رب كل... اللہ اکبر اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ تھوڑا تفنن بھرا میں آپ کی خدمت میں سوال کروں گا کہ ضلع اٹک ہے اٹک اٹک کر تو امید ہے کہ تیاریاں نہیں ہو رہی ہوں گی فتح جنگ کی برکت سے بڑی یعنی شیطان کے خلاف جنگ میں فتح کی ترکیب ہوگی بدنی مذاکرے کی تیاریوں کے حوالے سے کیا جوش اور خروش کی کیفیت ہے کیا ایفٹس uh, کی گئی ہیں کیا کوششیں ہیں اور جو आपने نے جگہ منتخب کی ہے بھرنے کے حوالے سے کیا امیدیں لگائی ہوئی ہیں مدنی قافلوں کی کیا پوزیشن ہے آج کیا ہوگا تیسویں شب یعنی چاند رات والے دن کیا ہوگا آگے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں احتیاط کے حوالے سے بہت سارے سوال ہیں اور دیکھتے ہیں اب آپ کے کی کیا جوابات ہیں لبایک uh, رب العالمین غلام رسول بھائی جی جی. تیاریاں الحمد جاری ہیں اور اسلامی بھائی جو ہے یہ, جی جی یہ الحمد للہ کافلوں کی صورت میں یہاں پر مرکزی عیدگاہ جو ہے جی جی ارے ماشاء اللہ اس میں الحمد رب العالمین یہ شرکت کا یہ آپ نے منتخب کی ہے جگہ مرکزی عیدگاہ کو ترکیب یہاں پر ہے اوکے اوکے ماشاء اللہ مرحبا تو نہیں بلغلہ ہے خوب امید ہے کہ آپ جمع کر لیں گے نا انشاءاللہ اچھے خاصے اسلامی بھائی یہاں پر جگہ تو آپ نے ظاہر مرکزی ہی چنی اپنے شہر کی لگ رہا یہی ہے اللہ ماشاء اللہ مرحبا مرحبہ احلن کافی کے حوالے سے کیا ہے جی ان شاء اللہ اسلائی بھائی پرجوش ہیں اس سے بھی مدنی قافلوں <متحدث> میں بھی ان سفر کریں گے مرحبا اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاموں میں خوب خوب بڑا بھی ان شاء اللہ کافلوں میں اچھا اب یہ ارشاد فرمائیں باب المدینہ میں تیس دن کے اعتکاف کے حوالے سے کیا جو ایفرٹس کی ہیں اس کے کیا نتائج ہوئے کتنے اسلائی بھائی آپ کے یہاں تشریف لائی ہیں جی الحمد للہ ہماری کابینہ سمرکندی کابینہ سے کثیر اسلام بھائیوں نے جی جی بپا کے قدموں میں حاضر ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی ہماری اللہ یہاں ہماری کابینہ میں بھی الحمدللہ للہ تیس روزہ تک پورے رمضان کا اعتماد مرحبا مرحباحل مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں میں بر کوششوں میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے جن جن اسلامی بھائیوں نے جس جس طرح سے بھی دین کے اس کام میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور علم دین کو پھیلانے کے لیے تگ و دو کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ از وجل ان کی کوششوں کو قبول فرمائے ہمیں بھی دین کا کام اخلاص و استقامت اور تیزی کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے التجا کروں گا کہ مدنی مذاکرے میں آخر تک خود بھی شرکت کرنے اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلانے اور اس کے بعد بھی نیکیوں کے کاموں میں فعال رہنے کی نیت کر لیجئے آئیے چلتے ہیں ضلع بہاول پور کی طرف اور احمد پور شرقیہ جو ماشاء اللہ ایک اللہ کے ولی جو ہیں ان کے نام سے بھی نسبت رکھتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج یہاں جو ہے مدنی مذاکرے کے حوالے سے کیا غلغلہ مچا ہوا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مرحبا و رحم جی شرک پور شریف کا پھر کیا ہم ایکسپیکٹ کریں یہاں پر جناب علی آج مدنی مذاکرے کے حوالے سے دھوم ڈلی ہوئی ہے قیاس تو یہی ہے جہاں جہاں الحمدللہ مدنی مذاکرے کا خصوصی التفات ہوتی ہے خاص خاص چیزیں ہی اور خاص خاص کوششیں ہی ہونے لگتی ہیں لبیک الحمد للہ جیسے ہی مدنی مذاکرے کی ہمیں سرحد ملی اسلامی بھائیوں نے آپ اس کی بھرپور انداز میں تیاریاں کی مدنی مشورے ہوئے چوک درس ہوئے مساجد میں درست ہوئے اور جو ہمارا اطراف کا جو ایریا تھا اس میں الحمدللہ جا کے نیچے کی دعوت دی گئی بہت الحمد الحمدللہ بہت خوب. اس اس حوالے سے بھرپور تیاری ہے hmm. اور بچیا جو آپ نے سابقہ کرسچن جو کیے تھے الحمدللہ ہماری پارک سیرانی کابینہ سے الحمد للہ چار سو پندرہ عیسام میں بھائی باپا ہی قدموں میں حاضری دے رہے ہیں تیس دن کے انشاءاللہ چار سو پندرہ مرحب الحمد للہ تیس دن کے جی الحمد اور یہاں بھی ہمارا جو احتجاب ہو رہا ہے تین مقامات بھی ہیں اور کم و بیش ایک سو پچاس حصوں میں یہاں بھی موت سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تبارک بال اور برکتیں عطا فرمائے ماشاء اللہ قاصلوں کے حوالے سے کیا دھوم گلی ان شاء اللہ ہمارے مدنی قافلوں کے حوالے سے بھی بھرپور کمپین چلا ہیں اسلامی بھائی بابا بھی الحمدللہ للہ روز چامرات کی جو وہ اکثر ترغیب دلاتے رہتے ہیں جی جی تو ان شاء اللہ چامرات کو ایک دن کے دو مدنی قافلے بارہ دن کے بھی دو مدنی قافلے جن دن کے انشاءاللہ مدنی غافلے سفر کریں گے مرحبہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور جن جنہوں نے بھی کوششیں کی جس لحاظ سے مدنی قافلوں کی میں اپنا حصہ ڈالا ہے مدنی مذاکرے کے لیے محنتیں کی ہیں بھاگ دوڑ کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ زبر سب کی کوششوں کو مقبول فرمائے اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے اور فاق مستقبل میں بھی ہمیں بھی اور انہیں بھی خو خوب دین کے کام کرنے کی سنت مصطفیٰ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے بھی یہی التجا کروں گا انشاءاللہ آپ خود بھی اور نیت کر لیجئے مدنی مذاکرے میں آخر تک رہنے کی اور اسلامی بھائیوں کو بھی ماشاء اللہ اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلانے کی دین کے کام میں فعال رہنے کی اور فعال رکھنے کی اور ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سنت آئیں گے تو ان ان کی نگاہ مبارک بھی پڑے گی اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ تو چلے ارے واہ بھائی واہ ماشاء اللہ وعلیکم السلام مرحبا کیسے اللہ کا اللہ کرم جنا چلا رہا ماشاء اللہ مرحب آج آپ کا گھوڑا دوڑ آیا مختلف علاقوں کی ترکیب ہوئی ہے اور نیت تو تھی ماشاء اللہ میں چاہ رہا تھا مفتی صاحب کو اگر ہم پہلے لے کر وہ امیر لے سنت کے آنے کا اور وہ ہمارے جو شرعی سوالات ہوتے ہیں ان میں ایک لائن کے لیے پیدا ہو جاتا ہے جی جی البتہ مختلف شہروں کی تیاریاں شروع ہیں جی یا اپنے اسلام میں کوئی لگتا ہے فارغ نہیں کیا بجائے نہیں میں یہ تو میری طرف سے تو میں نے دیا ہے اچھا ماشاء اللہ وہ شاید نظر آ آپ نے جو دیکھنا ہوتا ہے لائن پہ لینے کے لیے ترکیب آپ فرمائیں انشاءاللہ شاء ملا رہے ہیں تو وہ جو نوجوان تھا جس کا واقعہ آپ کو میں نے عرض کرنا ہے اور پڑھنے کا تو اس کو بہت شوق تھا مگر معاملہ یہ تھا کہ رات اس کے جو روم میٹ تھے انہوں نے کچھ اس طرح کا انداز اختیار کیا کہ اسے یکسوئی نہیں مل رہی تھی اور یوں جو رات کو پڑھنے کا وہ معمول تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا اگلے دن جب وہ کلاس میں وہ بیٹھا نوجوان اور استاد نے پڑھانا شروع کیا اور اسے جو ہے کانٹریبیوٹ کرنے کے لیے کہا گیا اسے آگے چونکہ نمایاں اسٹوڈنٹ تھا استادوں کی آنکھ کا تارا تھا جب فرمایا گیا کہ پڑھو تو وہ ظاہر ہے کہ جو ان کا ہوم ورک ہوتا تھا جس کوالٹی کا کرتے تھے جس انداز سے کرتے تھے وہ کیا ہوا نہیں تھا اس کی ریزن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو وہ انہیں فیل نہیں ہو رہا تھا کہ جو ان کا معیار تھا پڑھائی کے معاملے میں تو اس غم سے انہوں نے رونا شروع کر دیا افسردہ ہو گئے اتنا زیادہ انہیں غم ہوا تو استاد بھی جو ہے پھر وہ انہی کے استاد تھے نا تو فرمانے لگے کہ احمد یار یعنی اور بھی نصیحتیں فرمائیں اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ احمد یار کلاس میں سبق کے وقت باوضو بیٹھا کرو تو یہ کش دیکھ کر حیران ہو گئے تو جی ہاں جو طالب علم ہیں جن کا تذکرہ کیا یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا علم کا ذوق ایسا تھا اور جن کے استاد جن کا جن سے بہت متاثر تھے جن کے نام کی نسبت کو انہوں نے اپنے نام کا حصہ بھی بنایا یہ حضرت صدر اللہفاظل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے کہ جن کا کشپ دیکھ کر حضرت احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بہت حیران بھی ہوئے متاثر بھی ہوئے اور پھر آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے نیت کر لی کہ جب بھی درس نظامی کا معاملہ تھا علم عالم کورس جو تھا اس کی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے جب جب بھی بیٹھوں گا تو ہمیشہ بابزو بیٹھوں گا اور یہ ایسی شخصیت ہے مبارک کہ ان کے والد گرامی بھی نیک تھے اور اس طرح کی ہی صفات اور کیفیات کے حامل تھے تو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی تھیں ان کے گھر میں ان کے والد کے ہاں تو نیت کی ان کے ابو جان نے کہ اب کی یعنی لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے تو میں اسے دین کے گام کے لیے وقف کر دوں گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی احمد یار خان نے رحمتہ اللہ تعالیٰ جیسا فرزند ارجمن انہیں عطا فرمایا اور پھر ان کا ایسا ستارہ چمکا ماشاءاللہ کہ یہ ماشاءاللہ علم کی روشنی کے ایسے ستارے ہیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کر الحمدللہ ہدایت کا راستہ پانے والوں نے پایا ہے اور ماشاءاللہ ان کی تحریریں جو ہیں بہت سارے وسوسوں کی کاٹ کے حوالے سے اکثیر کی حیثیت رکھتی ہیں کئی وسوسے والے دلوں پر ان کی تحریر کا مرہم ہے اور الحمدللہ ان کی تحریر میں اتنی رجویت ہے ماشاءاللہ اللہ اعلی حضرت کے ایسے شہدائیں ہیں یہ کہ امیر اہل سنت بھی بار بار اور ان کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں اور ان کی بعض کتابیں تو ایسی ہیں سمجھ لیجئے کہ اکثر و بیشتر مدنی چینل پر بھی اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے مثال کے طور پر مشکا شریف کی شرح جو ہے یہ ہے اور نور العرفان شریف ہے جس کے حوالے سے امیر اہل سنت نے بھی مدنی پھول میں اپنے اشاعت فرمایا ہے کہ یہ سمپل اور آسان تفسیر ہے اس کو بھی پڑھنے کے حوالے سے ترغیبات دلاتے رہتے ہیں تو یہ الحمدللہ ایسی زبردست اور بزرگ رکھتی ہیں اور ماشاءاللہ یہ ایسے تھے کہ ان کی سوانح حیات اگر آپ پڑھیں مطالعہ کریں تو صاحب کشو کرامت بزرگ تھے اور یہ بھی اس طرح کی صفات بھی ان کی زندگی میں ان کی سوانح حیات میں ہمیں ملتی ہیں اور جہاں تک دوسری بکس کا تعلق ہے تو نور ال کا میں نے جیسے آپ کو تذکرہ کیا شان حبیب الرحمن انہوں نے لکھی عشق رسول کیونکہ ان کا عاشقوں سے پڑھا تھا شاہ رسول کے شاگرد تھے انہی کے مریدین میں سے تھے تو اس لیے یہ صفات بھی ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت سے جھلکتی تھی تو بہت زبردست عاشق رسول تھے جو ان کی تحریر میں بھی الحمدللہ جھلکتی اور جھلکتی لبائک لبائک, لبائک, لبائک لبائک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احنان احلن مرحمن مفتی صاحب مزاج شریف اچھے آپ کے اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں نبے قریب کی رحمت رحمتیں آپ کی طرف سوال بناتے ہیں ضرور جی جی جی میرا نام محمد شکیل احمد ہے میرے شہر کا نام کون میٹن ہے ضلع راجنپور سے سر بات کر رہا ہوں جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو اس کی تریس چوبیس سال عمر ہے جی اس کو اگر روزے کی نیت نہیں آتی نہ رکھنے کی نہ کھولنے کی کیا اس کا روزہ جہیز ہے okay. دیکھیے شریعت متحرہ نے اس بات کو ضرور لازم قرار دیا ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے نیت ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے کوئی الفاظ خاص نہیں ہے بہتر ہے کوئی جو ہے وہ عربی اردو کوئی ایسی عبارت خاص نہیں ہے کہ جب تک وہ نہیں پڑھے گا نیت نہیں ہوگی شہری کے وقت میں اتنا ہی کافی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں روزے کے لیے کھانا کھا رہا ہوں روزے کے لیے شہری رکھ رہا ہوں شہری کھا رہا ہوں اور یہاں تک بھی رخصت ہے رمضان کے روزوں میں کہ زوال کے وقت پہلے پہلے بھی اگر کوئی دل میں نیت کر لیتا ہے چلو کہ میں تو روزے سے ہوں شہری کے وقت سے لے کر میں روزے سے ہوں تو یہ نیت کافی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں ارادہ کر لینا کافی ہے الفاظ عربی عبارت کوئی جملہ کوئی اس کی تفصیل نہیں ہے رہی بات روزہ کھولنے کے لیے نیت ہے تو وہاں تو معاملہ بڑا دلچسپ ہے کہ وہاں نیت کافی نہیں ہے وہاں غروب کے وقت کھانا ضروری ہے یا گروپ سے پہلے بھی اگر जाएगा کھائے گا تو محض نیت کروا نہیں جائے گا یعنی کر لی نہیں تو روزہ ہے تو سب کچھ پایا جائے گا ٹوٹنے کا تو جب یہ غروب ہو جائے گا اور کچھ کھا لے گا تو روزہ پورا ہو جائے گا میرے کچھ کھاتا ہی نہیں ہے تب بھی روزہ ہو گیا اچھا یہاں مفتی صاحب آ, روز شہری خود بھی تو ایک نیت ہی ہے چاہے کچھ بھی مطلب زبان سے کسی بھی زبان نہ دل میں کوئی چیز لیکن اس کا شہری کرنا خود ایک نیت کا کری نہیں ہے دل راستہ وہ بھی نیت ہی ہے ایک نا دل راہ سے راستہ جو ہے نیت ہی کرے شہری کے اٹھا ہے اس کو پتا ہے کہ میرے یہ ہیں خیال میں تو کے مطابق یہ نیت ہی ہے تو دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ زوال سے پہلے پہلے وقت ہے جبکہ وہ شہری کا وقت ختم ہونے سے لے کر زوال کے دوران اس نے کوئی ایسا فیل نہ کیا ہو جو روزے کے منافی ہو ہاں یہ تو ایک انڈرسٹینڈ چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ناشتہ کر لیتا ہے اس سے بعد یہ نیت کرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو پتہ اس کا روزہ نہیں ہوگا یہ تو اس مرنے تو ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے شہری میں آگے نہیں کھلی اور سجا کے وقت ہے اور اب وہ کیا کرے تو مزید کرنے کے میں روز ہوں ٹھیک ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے شہری کی سر کے بازی الٹی آئی حقیبت منہ بھر کے دو تین بار میرا روزہ رہتا ہے یا نہیں رہتا یہ ایک ایسا کامن سوال ہے مفتی صاحب یہ شاید یہ آپ سے بہت خطرے سے پوچھے گئے ہوں گے یہ سوالات یہاں اس کے مطلب یہاں کے علاوہ بھی لوگ پوچھتے ہیں پوچھا جا رہا ہے دیکھیے خود کے آنے سے الٹے آنے سے روا نہیں پھوٹتا آپ ایک دفعہ آئے دو دفعہ آئے منہ گھر آئے کم آئے جب تک کہ کوئی خود حلق میں انگلی ڈال کر یا خود اپنی تقدیر کے ساتھ پیٹا کرے وہ بھی شرط میں کہ مو بھر کے آئے روزہ نہیں چلتا کیا سبب ہے مفتی صاحب ایسے ہی تھوڑا آؤٹ آف ٹاپک بات کر رہا ہوں کہ یہ عام دنوں میں الٹیوں کے اتنے سوالات نہیں ہوتے ہوں گے یا ہوتے ہوں گے تو شاید لوگوں کو یہ روزہ نہیں ہوتا اس لیے تھوڑی تشویش نہیں ہوتی ہوگی ایسا محسوس ہو رہا ہے شاید ولہ عالم آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ الٹی اور یہ جو وامیٹنگ ہے اس کا معاملہ کو رمضان مبارک میں بڑھ جاتا ہے اوور ایٹنگ سے ہے بد से है और اور اس طرح کی چیزوں سے شاید اس کی وجہ سے بھی تو نہیں کہ آدمی وامٹنگ کا وہ ہوتا ہے اصل میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ممکن ایسے ہوتے ہوں کہ آپ کی ناشتہ کرنے کی آزت نہ और دو کشکی کھاتے ہوں اور شہری جب وہ کرتے ہوں تو شہری راستہ آتی ہو یہ بھی وجہ بھی ہو سکتی ہے مرغن غذائیں بھی وجہ بن ہے ہیں قومی سوال کیوں پیدا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ روزے سے جو ہے وہ روزے میں کھانے پینے سے روکا جاتا ہے منہ میں کوئی چیز داخل کرنے سے روکا جاتا ہے تو اب منہ سے منہ کے اندر جو ہے ایسی چیز آ رہی بے اختیار جو نہیں آنی چاہیے تھی تو لوگ تشویش میں آ جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو منہ ترکی سے بھر گیا ہے اب کیا کریں تو ایک پل یاد رکھا جائے یہاں پر روزہ جن جی چیزوں سے ٹوٹتا ہے آ, ان میں سے اکثر وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے بدن میں داخل ہوتی ہیں انسان کے بدن سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا اب کسی کو زخم ہو جائے خون دینا شروع کر دے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طریقے سے جو کہ ہے الٹی ہے خودوں کو دا رہی ہے تو وہ بھی کسی سے باہر نکل رہی ہے تو باہر نکلنے والے چیزوں سے عمومی ٹوٹ کر روزہ نہیں ٹوٹتا یہاں پر عوام کی اگرچہ علم کی کمی صحیح لیکن مجھے ایک تھوڑا سا وہ بھول پن کے ہیں یا کچھ ایک ادا کی بات کر رہا ہوں کہ ایسا میں سوچا جیسے کہ عوام کو روزہ رکھنے والے کو روزے سے گویا کہ محبت بہت ہوتی ہے تیل لگانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹ جاتا سرما لگانے سے تو نہیں ٹوٹ جاتا اور وہ مطلب کہ یہ انجیکشن سے تو روزہ نہیں ٹوٹ جاتا جناب اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹ جاتا فلا سے تو نہیں ٹوٹ جاتا اس سے جب کلی وہ بار بار تھوکتے رہیں گے کہ یار ایسا نہیں کہ روزہ تھک جائے ٹوٹ جائے وضو خانے پہ بیٹھے گے کلی کریں گے تو چار دفعہ تھوکتے رہیں گے یہ بات ہے کہ مطلب لوگ روزہ سنبھالنے کے لیے روزہ بچانے کے لیے ہیں بڑے مطلب کہ وہ محتاط اگر جب بعض باتیں ان کی کمی کی وجہ سے وہ ہو رہی ہوتی ہیں مگر اوور دیکھا جائے تو روزہ رکھنے والے کو کہ روزے سے محبت بہت ہوتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اس میں نیت کا پہلو یہاں موجود ہے اور لوگ جو ہے معلومات کے لیے ہی پوچھتے ہیں اور معلومات بھی روزے کے حوالے سے پیشی ہوتی ہیں جس میں بندہ خود مبتلا ہوا ہوتا ہے عام طور پر شوق ہوتا ہے کہ یہ بات بھی پوچھ یہ, یہ بھی پوچھو یہ بھی پوچھ لو اس کا کوئی دور پری سے بھی تعلق نہیں ہوتا لیکن روزے کے حوالے سے لوگ وہی سوال پوچھتے ہیں جو ان کی ذات سے وابستہ ہوتا ہے تو مطلب کہ اپنی عبادت بچانے کا بھی معاملہ ہے اور ایک دین حاصل کرنے کا کی بھی نیت شامل ہوتی ہے اس اندر بہت بہت شکریہ آپ ایک اور سوال بڑھاتا ہوں جی جی السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مدینہ کراکی کیا کروں اگر جگہ جگہ بچوں نے کارپیٹ وغیرہ پر پیشاب کیا ہوا تو کیا اس پر جائے نماز کر یا پلاسٹک کی کوئی چیز دکھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز تو یہ پڑھ لیں گے جو طریقہ بتایا جائے گا اس کے مطابق لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ اگر گھر میں خاص پر کارپیٹ پر جگہ جگہ پر پیشاب کیا ہو تو کیا وہاں گیلے پاؤں نہیں پڑتے ہوں گے اب گیلے پاؤں پڑنے کے اپنے ایک مسائل ہیں اپنی ایک تفصیل ہے اور پھر کارپیٹ پر جو پیشاب ہے ظاہر بات ہے وہ ناپاکی تو ہوں گی نا گھر کے اندر اب بنا ہوا قرآن بھی پڑھ رہا ہے ذکر اذکار بھی کر رہا ہے بہت سینسیٹیو معاملہ ہے اگر فرش وغیرہ پر टाइल پر ماربل پر پیشاب کر دے بچہ تو اس کا حکم یہ ہے کہ پونچھ لینے سے جو ہے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے جبکہ ریاست کا اثر جاتا ہے تو بڑی آسانی ہے اس کے اندر تو پیشاب کر دیا بچے نے پونچا لگا دیا پونچھ لیا اثر اس کا ختم ہو گیا تو وہ جگہ پاک ہو گئی لیکن کارپیٹ مستقل ناپاک ہے اور اس کو پاک کرنے کے بھی اتنے مشکل طریقے ہیں لوگ طریقوں کو اپنانے کے بارے میں سوچیں گی ملے رہی بات نماز کی <coughs> تو ایسی جگہ پر کوئی موٹا کپڑا بچھا کر اگر نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے عام طور پر جو مصلے آتے ہیں غیر نماز آتی ہیں وہ بھی اس مطلب کیفیت پر پورا کرتے ہیں کہ جن کو موٹا کہا جا سکے تو اگر جو ہے وہ اس جس کے جسم کا کوئی بھی حصہ اس کارپیٹ پر نہیں پڑتا بلکہ جو کپڑا وغیرہ بچھایا ہے موٹا کپڑا اس پر پڑتا ہے پوری نماز جتنے بھی آزاد اور آزائے سجدے کے جو جگہیں ہیں تو نماز ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ کارپٹ سے نجات حاصل کی جائے ماشاءاللہ اللہ امیر اللہ سنت کی بھی زیارت کروائیں آپ کو ماشاءاللہ الحمد للہ عمیر اللہ سنت مدنی مذاکرے میں آنے سے پہلے جو نیتیں کرتے ہیں ان نیتوں کا سلسلہ ابھی شروع ہے اب چونکہ سوال کا جواب جاری تھا اس لیے ہم نے بیچ میں امیر سنت کو لینا نہیں وہ شرح مسائل میں پھر وہ رکاوٹ آ جاتی ہے تو اس لیے جواب پورا ہونے کے بعد ہم امیر اللہ سنت کو آنر کرتے ہیں تو کیونکہ یہ جو کارپٹ کا مسئلہ تھا اس میں امیر السنت کی بھی حساسیت اور باریکی بہت زیادہ میں نے محسوس کی ہے موتی صاحب تو مجھے تھا کہ میں وہ آپ کا جواب جیسے پورا ہوگا تو پھر واپس سے میں کچھ پوچھوں گا لیکن وہ پوچھنے کے پہلے ہی وہ میوٹ کر دیا اور وہ ٹی وی کو ولیوم میوٹ کر دیا اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا یہاں پر ایک اور سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بے توجہ ہی سے نیت نہیں ہوتی مدینہ مدینہ نیت کے لیے توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے یہاں وہاں دیکھنے سے باتیں کرنے سے یا غفلت بھرے انداز میں بیٹھے رہنے سے آدمی نیتیں کرتا رہتا ہے اور ہاں کرتا رہتا ہے لیکن اس کی نیت ہوتی نہیں ہے نیت دل کے ابھار کو کہتے ہیں دل کے ابھار دل میں ہے ہی نہیں کوئی ایسا خیال تو پھر نیت کہاں سے ہوگی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر فرمائیں جزائے اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل <سؤال> کے ناظرین آج جو ہم آپ کے سامنے کتاب لے کر آئے آئیے کتاب کا تعارف پیش کرتا ہوں میں آپ کو سلو الحبیب صلی میرے ہاتھ میں جو اس وقت کتاب ہے یہ ہے بحر بحرم بحر جی اصل میں وہ بزرگوں نے بزرگوں کا نام رکھا ہے یہ ابو الفرج عبدالرحمان بن علی الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ان کی تحریر ہے یہ کتاب بحر الدم اور اس کا المدین العلم نے ترجمہ کیا ہے ٹرانسلیٹڈ ہے یہ اور اس کا نام رکھا ہم نے آنسو کا دریا یہ تو آسان ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت پیارے پیارے واقعات ہیں اس میں حدیثیں بھی نقل کی گئی ہیں اور اس کتاب کو پڑھنے سے الحمدللہ بہت سارا علمی خزانہ بھی آتا ہے اور ذکر اللہ کی فضیلت کا اس میں مطلب بیان موجود ہے hmm. قریب المرگ شخص کی توبہ کا واقعہ بھی اس میں ایک سے ایک ہے MashaAllah. تو اسی طرح جیسا کرو گے ویسا بھرو گے فرشتوں فرشتے کی صدایں گناہوں کا انجام گناہوں سے توبہ اسی طرح دنیا کا جو فتنہ ہے اس کے متعلق تو بڑے خوبصورت مدنی پھول علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے اس وقت تاکہ تربیت نفس کا مضمون بھی اس میں لکھا گیا ہے اب جیسے کہ یہاں لکھ آ... وہ تو بہت سارے عصمے مدری پھول ہیں تو میرا مشورہ ہے مدری چہر کے ناظرین یہ کتاب بحر الدمر آنسو کا دریا یہ ضرور لیجئے یہ اس کا ہدیہ 58 ہے 58 روپیہ صرف اور نزا کے عالم مسکراہٹ نگاہ کی حفاظت اسی طرح مومن و منافق کی پہچان خاموش رہنے کی فضیلت اور اس کے علاوہ بہت سارے مضامین اس کتاب میں آپ کو ملیں گے بڑی عمدگی کے ساتھ اللہ کی رحمت سے تو اس کتاب کو مقتد المدینہ سے حدیطً حاصل کرنے کی بھی آپ نیت کر لیجئے ان اللہ تعالی دنیا آخرت کی باہر میں برکتیں نصیب ہوں گی ہمارے اس وقت کے سلسلے میں الحمدللہ ہم آپ کو ہمارے متقفین کے تاثرات بھی دکھاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارے مختلف متقفین اپنے کیا کیا تأثرات اعتقاف کے متعلق دیتے ہیں آج فضان مدین اسلام آباد اچھا فضان مدین اسلام آباد کے چلیں دیکھتے ہیں مدنی چینل دیکھا مدنی چینل دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی اور ادھر آباد میں تیس دن کے اعتقاف کے لیے میں حاضر ہوا مدی چینل دیکھا تو اتکاف کے بارے میں فضیلت احمد سنی اللہ تعالیٰ نے توفیق ادا فرمائی اور مدنی محلوں کی برکت الحمد اللہ کرنا مخارف کی ادگی اچھی ہوگی مدنی قیدا پڑھ رہے ہیں نواز کے بارے میں ہمیں بڑی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں زندگی اتنی, اتنی زندگی میں کچھ نہیں سیکھا تو آنے, آنے کے بعد ہم نے بہت کچھ سیکھا بڑا مدنی سے بڑی فضیلت کی بات مجھے یہ پسند ہے کہ پانچوں نمازیں بعض جماعت پڑھ سب کچھ پڑھنے کے ساتھ مل رہی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرشد پاک جو ہے نا اگر دیکھے ہمیں ہمارے لیے ایمان کی میرے والد والدہ کے لیے دعا فرمائیں میرا مطلب جو گناہوں والا سلسلہ تھا وہ جاری تھا تو مدنی چینل کبھی کبھی دیکھ لیا کرتا تھا مطلب اتکاف کا تو علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اتفاق ہی ہمارے جیسے نوجوان کر سکتے تو اس سے مطلب وہ ذہن میں بات رہ گئی ایسی وقت میں کچھ پلا دیا ہوتا ہے انسان کو بس ایسی کیفیت آ ہوئی کہ بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے بس تقدیریں چینج ہوتی ہے اللہ کے کون سے انشاءاللہ دلوں کو سکون دعوت اسلامی میں آ کے مجھے ملا ہے بہت زیادہ یشیاں کی لیکن آج تک کبھی دل سکون نہیں ملا اور یہ دس دنوں میں کوئی ماحول میں کیسے آ سکتا ہے میں سوچا کرتا ہوں کیسے بندری مونے باندھ جاتے ہیں لیکن جب ان کے پاس آیا تو ماشاءاللہ میٹھا میٹھا اسلامی بھائی بننے کی ترکیب بنی ہے ایک ذمہ دار آدمی تھا دل میں بڑی کشپ پیدا ہوئی ہے اور میں پہلی دفعہ یہ اعتکاف بیٹھا ہوں اور بابا جی کا دیدار کرا ہوں ڈیلی میں منگی چینل پر بابا جی کا پروگرام دیکھتا ہوں وہ دل کو کم ہو رہا ہے اور دل کی قبیعت بالکل بدل گئی ہے نمازوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے ایک اور انشاءاللہ شاء زندگی رہی تو ہر سال ایک ماہ کا احتکاف بیٹھوں گا اور میں نے باڑی شریف کی نیت کر لیا اور امامہ میں نے سجا لیا ہے احتکافی خوب خوب برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں اس میں ہمیں قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا سیکھنے کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ للہ جل ابھی نیت ہے کہ اپنے محلے میں بھی مدرسہ المدینہ مدینہ بالغان شروع کروں گا مدنی چینل دیکھ کر اور پیارے باپا کی باتیں سن کر ایک ماہ کے لیے اعتقاب کے لیے آیا ہوں ماشاءاللہ یہاں بہت اچھا ماحول ہے اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور میں پہلے سے بہت بدل گیا ہوں اور انشاءاللہ میں اپنی داڑی کی بھی سنت کرتا ہوں اور امامہ بھی باندھوں گا دے باپا. ارے بابا آپ اس قوم کا بھول پن والا انداز ملاحظہ فرماتے ہیں ان کے جو بولنے کا یا تاثرات کا جو انداز ہے یہ کتنا باتوں کا تو سیدھی بات ہے میٹھا میٹھا بھی لگتا ہے باپا. ابھی بابا ابھی جو آخری تاثرات سنے میں نے میں کسی اور خیال میں چلا گیا آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے ایک شاید جی بابا ہوں گے بلکہ ابھی تک جتنے تاثرات ہیں نا شاید وہ سنیں گے تو کسی اور خیالی میں چلے جائیں گے اپنی اپنی نظر ہوتی ہے نے نظر ہم سب کو نہ سیکھ مجھے ابھی ایک نوجوان کے تاثرات اب اوپر آ رہے تھے غالباً آپ کے کانوں تک وہ آواز و اللہ پہنچی نہ پہنچی وہ جو ایک نوجوان کے بابا جو بابا تک آواز پروپر ہاں ٹھیک ہے وبا یہ ایک نوجوان کے جو تاثرات یہ مجھے اتنے وہ اس نے جو پیش کیا نا اپنے وہ تقابل میں ایک بار آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ شاء آپ کو بھی کل بھی مصرد نصیب ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ دراصل چلائیں تیرا مطلب جو گناہ والا سصلہ تھا وہ جاری تھا تو مدنی چینل کبھی کبھی دیکھ لیا کرتا تھا مطلب اتکاف کا تو علم بھی نہیں ہوتا تھا کہ اتقاف ہی ہمارے جیسے نوجوان کر سکتے تو اس سے مطلب وہ ذہن میں بات رہ گئی ایسی ہو پلا دیا ہوتا ہے انسان کو بس ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے بس تقدیریں چینج ہوتی ہے اللہ کے ان سے انشاءاللہ دل کو سکون دات اسلامی میں آ کے مجھے ملا ہے بہت زیادہ یہ اشیاء کی لیکن آج تک ابھی دل ہی سکون نہیں ملا اور یہ دس دنوں میں کوئی ماحول میں کیسے آ سکتا ہے میں سوچا کرتا تھا کیسے بندری مونے بن جاتے ہیں لیکن جب ان کے پاس آیا تو ماشاءاللہ میٹھا میٹھا اسلامی بھائی بننے کی ترکیب بنی ہے آپ نے کیسے بندری مونے بن جاتے ہیں اس کو یہ خود تو مدنی ہندوستان میں محتاط جبلا انہوں نے ایک بڑا استعمال کیا کہ مدنی میٹھا میٹھا اسلام بننے کی کوشش کی دی جا رہی ہے ترکیب بن گئی ڈن کر دیا میرے کو دوبارہ آخری, آخری سا چلا ان کا ساسورات کا تھوڑا سا آخری حصہ نہیں نہیں آخری حصہ ہاں بس پلے کرے ماحول میں کیسے آ سکتا ہے میں سوچا کرتا ہوں کیسے بندری مونے بن جاتے ہیں لیکن جب ان کے پاس آیا تو ماشاء اللہ میٹھا میٹھا اسلامی بھائی بننے کی ترقی بنی ہے بنی ہے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی کرور و رحمت ہے بابا کی دعوت اسلامی کے واقعی اس ماحول میں میں مدنی چلے کے ناظر کو بھی ارض کروں گا نوجوانوں کا اعتقاف کی طرف مائل ہونا یہ ایک بڑے مدن انقلاب ہے مدنی انقلاب اچھا یہ تو مدنی انقلاب آپ ہم تو برسوں سے دیکھ رہے تھے اور آپ ہمیشہ یہ فرماتے بھی تھے کہ پہلے بوڑھے اکا دکا مسجد میں اتکاف کرتے تھے لیکن نوجوان نہیں کرتے تھے اچھا اب وہ آئیے کہ ہم نے نوجوان دیکھنے شروع کی دعوت اسلامی کے مندنی ماحول میں اتخاب ہے اب بوڑھے نظر نہیں آتے تھے کیا بوڑھے کدھر چلے گئے پہلے تو بوڑھے بھی کد اُک ات کرتے تھے لیکن اب دیکھتے دیکھتے بوڑھوں کی زیارتیں شروع ہو گئی بزرگوں کی مالت ہاتھ جوڑ کر کرتا معاف کر دیجیے جزاک اللہ میں بزرگ نہیں ہوں مگر چلے بزرگوں کی زیارت نصیب ہونے شروع ہوئی اور آج اللہ تعالیٰ ٹھیک کرو رحمت ہے کہ اس وقت بھی فیضان مدینہ میں غالباً یہ میری معلومات کے مطابق پانچ سو سے زیادہ آمد. بزرگ اسلام بھائی متکف ہیں اور مجھے مجلس میں پاپا ایک بڑی خوشخبری خوشخبری ان نمائیں ہو بزرگوں کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے فرض کر رہا ہوں کہ بعض گھبرا کر یا کسی اور وجہ سے بھی کوئی بھی کسی بھی مطلب کے چھوٹی موٹی پریشانی یا کوئی کول آ گئی یا کچھ اور گیا اسلام بھائی گئے ہیں مگر یہ بتاتے ہیں کہ ایک بھی بزرگ نہیں گئے ابھی تک یہ مجھے ویسے تھوڑی مسرت ہوئی نہیں مائنو ہو کر دیکھ کر تسلی مل جاتی ہو ہمیں دیکھ کر تو تو ہم کو لفٹ دینے والا لیکن یہ خوش آئین اور ان کی مطلب ایک واقعی ہمت والی بات ہے کہ ہزاروں اسلامی بھائیوں میں ہمارے جو بزرگ اسلام آ کر آئے ہیں یہ جان ہی رہے آگ اور پانی مل گئے ایسا لگ رہا ہے کہ بوڑھا اور جوان کی بنے مشکل گیا ان کا ایسا میشو بستی آباد ہے اس کی جی نہیں یہ بستی جیسے آپ کو آباد بول رہے اس میں باپا میں تو دنیا بھر کو دعوت یہ دوں گا کہ اس وقت کیا بابو سندھ کیا بلوچستان کیا پنجاب کیا مول کیا بیرون مول یہ مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں فیضان مدینہ کی چھت کے نیچے جمع ہیں بوڑھے جمان فیضان چھت کے نیچے جمع ہیں اور الحمد للہ یہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم عبادت کرنے میں ریاضت کرنے میں اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ایک خوبصورت منظر ہے فیضان مدینہ میں کہ جہاں پر مختلف زبان بولنے والے اسلامیہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور کوشش میرا استحظن ہے کہ ان میں کوئی محبت اور اتفاق کی فضائیں بھی محسوس کی جاتی ہوں گی تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت ایک تصور ہے دعود اسلامی کی عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کا کہ جہاں پر ملک و بیرون ملک کے مسلمان عاشقان رسول جمع ہیں ان نمل مین الحمدللہ الحمد ہمارے رب کا فرمان ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں ہوتی ہے محبت ہو جاتی ہے کل وہ میں نے کسی کو نوالا پیش کیا نوالا میرے ہاتھ سے کھا تو اس نے کہا کہ میں اپنا اشار کرتا ہوں اس کو کھلا دو <laughs> تو خیر میں نے اس کو بھی کھلایا آپ نے ماشاءاللہ اللہ کیا کیا آپ بھی کھا لے کہہ سکتے بابا کہ استعار کرنے والا سخاوت کرنے والا محروم نہیں رہتا بابا مگر یہ اس طرح کے ہی ایک ہو گیا رہ ہو گیا سارے ترقی میں کرنی شروع کر دی تو میں پھر اپنا کھانا شروع نہ کر دوں کی سینکڑوں کو جو آتے میرے پاس کھانے کے لیے سب کو نوالے کھلاؤں تو ایسا کے آسان ہو سکتا ہو جائے یہ میں قریب بھی جو خاص کر پسند کرتا ہوں ایک چند ایک ہو تو ان کی دل جو ہی کر دی جائے ابھی تو شروع شروع میں کر دیتے ہو نا ہوگا چلے چلتے ہیں سوال جواب کی طرف